ابو جہاد میرا دل لہو لہو ہے مگر معاف کر ابو جہاد میرا دل لہو لہو ہے مگر معاف کر کے تیرے دشمنوں کے ساتھ ہیں ہم. باہو باہو ہے ہم تیرا جنو تیرا عیسار محترم لیکن جن کی ہمیں تو ہیں وہ ستمگر گر یہ مسلحت جن کی دراز دستی قاتل کا دل بڑھاتی ہی تو ہیں ہمیں تو ہیں وہ ستمگر کہ مسلحت جن کی دراز دستی قاتل کا دل بڑھاتی ہے ہم اس قبیلہ اس سے نہیں ہیں جنہیں ندی میں دوست سے خوشبوئے دوست ہمیں تو ہیں وہ ستمگر گر کے مصلحت جن کی دراز دستی قاتل کا دل بڑھاتی ہے ہم اس قبیلا شاخ سے نہیں کہ جنہیں ندیم دوست سے دوست خوشبو جو تیرے دل میں تھا آبلے کی طرح جو تیرے دل میں تپکتا تھا آبلے کی طرح وہی تو دکھ ہے جو چھالا میری زبان کا ہے جو تیرے دل میں تپکتا تھا اب لے طرح وہی تو دکھ ہے جو چھالا میری زبان کا ہے ہم ایک سنا کے ہدف ایک تیر کے بسمل اگر ہے فرق تو بس تیر یا کمان کا جو تیرے دل میں تپکتا تھا اب کی طرح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 دشتے بے وطنی میں لہول ہار ہوا ہم हा। اپنے گھر ہی میں سینہ فگار پھرتے ہیں غلام گردش زندہ سے مقتل تک ابھی رسن بگلو میرے یار پھرتے ہیں پینتیس سال کی غلام گردش زندہ سے سینے مقتل تک ابھی رسن بگلو میرے یار پھرتے ہیں وہ جس نے خون اچھالا تیرے شہیدوں کا اسی کی تیغ ہمارے سروں پہ چمکی ہے جس نے خون اچھالا تیری شہیدوں کا اسی کی تیغ ہمارے سروں پہ چمکی ہے وہی تو ایک ہے جلات جس کے ہاتھوں نے ہر ایک چراغ سے چہرے کی لو قلم کی لو قلم کی ہے ابو جہاد ہمارا جہاد ایک سا ہے وہ سرزمین ہو تیری کہ سرزمین میری رہے وفا میں تیرا خوں بہے کہ میرا لہو دریدہ ہو تیرا دامن کے آستی میری دریدہ ہو تیرا دامن کے آستی میری چلیں گے ساتھ رفاقت کی مشہلیں لے کر یہ جان کر کہ صداقت کا بول بالا ہے اگر ہے دشنہ و خنجر شناخت قاتل ہی تو انتقام ہی تیرا میرا حوالہ